کو کرانا دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازانہ توحید موبائل نمبر زیرو تین سی ستاون دس ایک سو چوبیس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 قالت وهو يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما سلى تالا اب راہی مالا لب راہي نميد مجيد او مارى كالا محمد وعلى آل محمد متا اب راہی مولا لمی دابل صد احترام رام جیوکار سامعین بزرگوں اور بھائیوں نوجوان نے توحید و سننا صوبہ سرحد کے زیر اہتمام صوبہ کے مرکزی شہر پشاور کے اندر آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی گئی ہے وقت کے اختصار کے پیش نظر میں صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا لیکن دل کی گہرائیوں سے سوچ کر میرے سوال کا جواب دیجیے گا سوال یہ ہے کہ نوجوانان توحید و سننا کے ورکروں اشاط توحید و سننا سے تعلق رکھنے والے بزرگو کیا عقیدہ ہے آپ کا کہ الح صرف کون ہے پشاور کے باشندوں ذوق کے ساتھ جواب نہیں آیا دل کی گہرائیوں سے جواب آنا چاہیے نوجوانان توحید و سننا کے ہر ورکر کا یہ عقیدہ ہے اشاعت و توحید و سننا سے تعلق رکھنے والے ہر بزرگ کا یہ عقیدہ ہے کہ الہ صرف کون ہے اور یہ مسئلہ صرف میں نہیں بیان کر رہا یہی مسئلہ مجھے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب صاحب کی زبانی معلوم ہوا نہیں یہی مسئلہ مجھے شیخ القرآن ماسود الزمان حضرت مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی زبانی معلوم ہوا نہیں مجھے یہ مسئلہ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان کی زبانی معلوم ہوا نہیں مجھے یہ مسئلہ سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی لہ کی زبان سے معلوم ہوا نہیں مجھے اجازت دو یہی مسئلہ کہ الہ صرف کون ہے اللہ مجھے حضرت بلال حبشی کی زبان سے معلوم ہوا جب تپتی ریت پہ لٹایا گیا سینے پہ پتھر رکھا گیا بلال کی زبان سے یہی لفظ نکلتے تھے احد احد احد اگر میں الہ مانتا ہوں تو ایک اللہ کو مانتا ہوں خدا کے سوا کسی کو بھی بلال الہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے صرف حضرت بلال نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام کی زبانی مجھے یہی مسئلہ معلوم ہوا قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں مجھے اجازت دو یہی مسئلہ کہ الہ صرف ایک اللہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی زبانی مجھے معلوم ہوا نہیں, نہیں. یہی مسئلہ کہ الہ صرف ایک اللہ ہے یہی مسئلہ مجھے تائز کی وادی کے اندر وجود لو کروا کے امام الانبیاء کی زبانی معلوم ہوا کہ الہ صرف کون ہے دا. پشاور کے باسیو اگر کوئی سوال کرے آپ سے کہ اللہ ایک اللہ کیوں ہے سوال پر غور کیجئے گا اللہ ایک اللہ کیوں ہے اشاطو توحید و سنہ والو نوجوانانے توحید و سنہ کے کرو اگر کوئی سوال کرے تم ایک اللہ کو الہ کیوں مانتے ہو آؤ جس مقام کی میں نے تلاوت کی ہے قرآن نے پندرہ دلائل ذکر کیے دلیلیں کتنی بولیے دلیلیں کتنی آپ خاموشی سے بیٹھیں گے تو مجھے یہ خطرہ پڑے گا کہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی دلائل کتنے آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کریم فرماتے بتاؤ نا خلا کا سما پہلی دلیل آئی خلا کا سما و کائنات والو میں اللہ کریم سوال کرتا ہوں تم سے بلا یہ تو بتاؤ نا کہ ساتھ آسمانوں کو بنانے والا کون ہے سات آسمانوں کو بنانے والا کاؤن ہے زمین کو بنانے والا کون ہے اور صرف بنایا نہیں پشاور کے دوستو اللہ کریم کے قرآن پاک میں سے آواز آئی اللہ فرماتے مت انہوں سے کچھ سما تم اللہ رضا التضلا والا ان زالتا ان امسا کا حما من بعد ہی صرف میں اللہ کریم نے بنایا نہیں آسمانوں زمین کو بلکہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کرنے والا اللہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کرنے والا اللہ اور پشاور کے میرے دوستوں اور بھائیوں دعوت فکر دے رہا ہوں اگر ساری کائنات کے انسان بھی مل جائیں لیکن پروردگار نے میں قرآن میں بڑی عجیبات ذکر کی اللہ کریم کا قرآن باغ کہتا ہے اللہ هو الذي رفع السماوات بغير أعمد ترونها اللہ کریم نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا تمام پیشاور کے باشندے مل جائیں لیکن ایک تنکے کو بھی بغیر سہارے کے کھڑا کر سکتے ہے کوئی میدان میں نکل آئے ایک تن کے کو بھی غیر سہارے کے کوئی کھڑا نہیں کر سکتا اور جو پروردیگار اللہ سات آسمانوں کو بغیر سہارے کے کھڑا کر سکتا ہے ہماری مشکل کو بھی حل امید! یوں قرآن نے مسئلہ سمجھایا صرف میں اللہ کر نے بغیر ستونوں کے کھڑا نہیں کیا بلکہ ان اللہ یوم والارض آسمانوں کو کنٹرول کرنے والا بھی اللہ زمین کو بھی کنٹرول کرنے والا بھی اللہ پرورتار نے یہاں انداز اختیار فرمایا امن ام خالہ کا سما پہلی پہلی دلیل آ گئی بتاؤ نہ انسانوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے نمبر دو سادہ سادہ ترجمہ تفصیل کا وقت نہیں توجہ کیجئے گا دوسری دلیل اللہ پرماتم ان ذالا نہ کو مین ما یہ تو بتاؤ نا کائنات والو کہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسانے والا کون ہے دوسری دلیل آ گئی اب تیسری دلیل ذکر کی فرمایا تم بتنا ہی حدا کا ذاتا باجا بارش نازل کرنے کے بعد رحمت کا می برسانے کے بعد تمہارے لیے رونق والے باغ بنانے والا کون ہے تین دلیلیں آ گئیں آگے اللہ کریم فرماتے ہیں ما ماں کا نم تم بھی تاجا رہو وہاں قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان وہاں قرآن قربان جاؤں فرمایا کائنات والوں تم سارے کے سارے مل جاؤ لیکن تمام مل کر بھی زور لگاؤ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک درخت پیدا کر سکے اور میں اللہ کریم نے تو باغات پیدا کر دیے رونق والے آسمان و زمین کو بنانے والا بھی اللہ رحمت کی بارش نازل کرنے والا بھی اللہ بارش کے ذریعے رونق والے باغ بنانے والا بھی اللہ آگے اللہ ماتے ہیں الا ہے کوئی الح اللہ کریم کے ساتھ جو آسمانوں و زمین کو پیدا کر سکے ہے کوئی الح اللہ کریم کے ساتھ جو رحمت والی بارش نازل کر سکے ہے کوئی الح اللہ کریم کے ساتھ جو رونق والے باغ بنا سکے جواب آیا لا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ رحمت کی بارش نازل کرنے والا کوئی نہیں الل اللہ رونق والے باغ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ فرمایا پالی یہ کام کرنے والا اللہ لیکن پھر بھی یہ ایسی قوم ہے جو اللہ کریم کی سفتوں میں دوسروں کو برابر کرتے ہیں چوتھی دلیل توجہ ہے نا بات سمجھ آ رہی ہے قرآن چوتھی دلیل اللہ فرماتے ہیں جاد اللہ ردا کرارو یہ تو بتاؤ نا کائنات والوں کہ زمین کو پرسکون بنانے والا کون ہے بولو بولو کون ہے جن کے دل کے اندر یہ یقین موجود ہے زور کے ساتھ جواب آنا چاہیے زمین کو پرسکون بنانے والا کون ہے آگے اللہ کریم فرماتے ہیں پانچویں دلیل وہ جانا خلا زمین کے اندر نہروں کا جال بچھانے والا کون ہے بولو کون ہے آگے دلیل آ گئی وہ جانا بینل دو سمندر چلانے کے بعد ان کے درمیان پردہ بنانے والا کون ہے دو دریا مل کے چل رہی ہیں میٹھا اور کڑوا کڑوے کا کترا میٹھے میں نہیں جاتا میٹھے کا کترا کڑوے میں اللہ نہیں جانے دیتا جال پائی نل بہرائی نہ دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ اور پردہ بنانے والا کون ہے آگے اللہ فرماتے ہیں الا اللہ اللہ کے ساتھ ہو جو زمین کو پرسکون بنا سکے ہے کوئی الح اللہ کے ساتھ جو زمین کے اندر نہروں کا جال بچھا سکے جا لا روا سیا ہے کوئی الح اللہ کے ساتھ جو زمین کے اندر جل پہاڑ بنا سکے ہے کوئی الح اللہ کے ساتھ جو دو دریاؤں کے درمیان پردہ بنا سکے جواب آیا لا الہ الا اللہ لا علا لا الہ الا اللہ. نا, نا نا نا زمین کو پرسکون بنانے والا کوئی نہیں زمین کے اندر نہروں کے جال بچھانے والا کوئی نہیں زمین کے اندر پہاڑ رکھنے والا کوئی نہیں دو سمندروں کے درمیان پردہ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ لا علاح اللہ دلیلیں کتنی ہو گئیں سات آگے جی اللہ فرماتے ہیں ام جی بل مز تر پشاور والوں ام یو جی بل مز انسانوں یہ تو بتاؤ نا کہ مجبور بندے کو جی کر کے جواب دینے والا کون ہے پشاور کے بھائیوں جیب مجبور بندے کو جی کر کے جواب دینے والا کون ہے اللہ کریم کس وقت پکارے اللہ فرماتے ایزو دو پشاور کے ساتھیوں ذرا غور کرنا اگر آپ کسی دفتر کے اندر چلے جائیں اپلیکیشن لے کے جائیں درخواست لے کے جائیں جی ہم کام ہیں ڈی سی صاحب کے پاس ڈی سی کا دفتر بند ہو گیا کل آنا جی کیوں وقت ختم ہو گیا گیارہ سے لے کر تین بجے تک ملاقات ہو سکتی تھی آپ دیر سے تشریف لیں کل آنا ٹھیک ہے جی جملے میرے یاد رکھنا زندگی کا کوئی پتہ نہیں وفا کرے یا نہ کرے اللہ کرے فرماتے ہیں قرآن میں دنیا کے دفتروں میں جاتے ہو افسروں سے ملاقات کرنی ہو تو مرضی چلتی ہے افسروں کی ان کی مرضی کہ آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک ملاقات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ملاقات نہیں ہو سکتی اے میرا اللہ ہم دنیا کے دفتروں میں جاتے ہیں مرضی افسروں کی چلتی ہے ملاقات ہوتی ہے اور اگر تیرے ساتھ ملاقات کرنی ہو اللہ تو بھی تو اپنا وقت بتانا تو بھی تو وقت بتا تیرا ٹائم ٹیبل کون سا اللہ فرماتے ازادہ دنیا کے افسروں سے ملاقات کرتے ہو افسروں کی مرضی کے مطابق اور میرے دروازے پہ آنا ہو تو مرضی میری نہیں مرضی تمہاری مرضی جس وقت بھی آ جاؤ میں اللہ کریم نے اپنے دروازے کو تالا کبھی نہیں لگایا کیوں اور دفتر واپس کرتے ہیں جن کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے جن کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے جو تھک جاتے ہیں اور میں اللہ کی شان کیا ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ القیوم لا خود سے ناتون نو میں مو سے بھی ہوں میں اونگ سے بھی پاک ہوں میں کمزوریوں سے بھی پاک ہوں لا یورو ہفا میں تھکاوٹ سے بھی پاک ہوں اس لیے میں اللہ نے اپنے دروازے کو تالا کبھی نہیں لگایا اللہ ہماری دنیا کا قانون ہے کہ ڈی سی کو ملنا ہو تو چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے ایسے نہ لوگ تمہیں کہیں گے ہو بس بس بھرے آ گئے و سنت کا نام لینے والے ڈی سی کو ملنا ہو چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے اگر چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے سنتے رہے ہو نا سیڑھی کے بغیر تو بندہ نہیں چڑھ سکتا کمال ہے ڈی سی کو ملنا ہو چپراسی ہاں ہاں میں مانتا ہوں مانتا ہوں کہ چھت پہ چڑھنے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے میں مانتا ہوں مانتا ہوں لیکن اس لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے کہ چھت دور ہوتی ہے چھت دور ہوتی ہے اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نہانو اقراب میں نابلوری میں اللہ تو شارد سے بھی زیادہ قریب ہوں اور جو اللہ شاہد سے بھی زیادہ قریب ہو وہاں سیڑھیوں کی ضرورت ہاں ہاں میں مانتا ہوں ڈی سی کو ملنے کے لیے چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے ڈی سی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے دفتر کے دروازے پہ کون آیا ہوا ہے پہلے چپراسی کو کہنا پڑتا ہے تو جا کر ڈی سی سے کہہ دے فلاں خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ڈی سی کو پہلے پتہ نہیں ہوتا اور اللہ پرواتے نالما تو سو بیس میں تو بندے کے دل کا جانتا ہوں اور جو اللہ دل کا واقف ہو وہاں چپراسیوں کی ضرورت ایزا دو جس وقت بھی مرد آئے آگے دل ذکر کی اللہ نے او کائنات والو وہ اکثر یہ تو بتاؤ نا کہ تکلیفیں دور کرنے والا کون ہے زوق سے جواب نہیں آیا تکلیفیں دور کرنے والا صرف کون ہے آگے پروردگار وردی تفصیل کا وقت نہیں ترجمہ کرتا جاتا ہوں آگے اللہ پرماتے ہیں بھائی آج آلو کم کھولا زمین کے اندر تمہیں ایک دوسرے کے جان نشین بنانے والا کون ہے دادا چلا گیا والد آ گیا والد چلا گیا بیٹا آ گیا بیٹا چلا گیا اس کا آگے توتا آ گیا زمین کے اندر جانشین بنانے والا بھی اللہ آگے اللہ کریم فرماتے آ اللہ کوئی اللہ اللہ کریم کے ساتھ جو یہ کام کر سکے مجبور کو چی کر کے جواب دے سکے ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ جو تمہاری تکلیفیں دور کر سکے ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ جو زمین میں تمہیں جہاں نشین بنا سکے جواب آیا لا اللہ لا الہ لا الا اللہ مجبور کو جی کر کے جواب دینے والا کوئی نہیں تکلیفیں دور کرنے والا کوئی نہیں زمین میں جا نشین بنانے والا کوئی نہیں ہے تو صرف اللہ, اللہ کون ہے اللہ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں امن یادی کو فیزول بل بار خشکی کے اندھیروں میں سمندر کے اندھیروں میں انسانوں تمہاری رہنمائی کرنے والا کون ہے بولو کون ہے میں سنیا بشرم بائی نہ رحمت ہی رحمت کی بارش نازل کرنے سے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہمائے چلانے والا کون ہے اللہ پر متحم ہے کوئی الہ اللہ کریم کے ساتھ جو یہ کام کر سکے ہے کوئی الہ اللہ کریم کے ساتھ کہ جو تمہاری اندھیروں میں رہنمائی کر سکے ہے کوئی الہ اللہ کریم کے ساتھ جو کہ رحمت کی بارش سے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہمائیں چلا سکے جواب آیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں پرانے رحمت سے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہمائے چلانے والا کوئی نہیں اللہ لا الہ الا اللہ یہ کام کرنے والا صرف کون ہے آگے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر ام یب دل پوچھ پوچھ میرے پیغمبر ام یب دل نئے سرے سے پیدا کرنے والا صرف کون ہے بولو بولو کون ہے سمئی تو پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والا کون ہے آج ہی اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر پوچھنا روزوں کو کم مینا سوارو آسمان و زمین سے تمہاری روزیوں کا انتظام کرنے والا کون ہے اب توجہ کیجیے میں اپنے تقریر کے آخری جملے بولنے لگاؤں اللہ کریم نے پدھر دلیلیں ذکر کی ہیں آسمان و زمین کو بنا والا کام ہے ضور سے جواب دینا توجہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور کیا پتا یہی جواب دن قیامت کے نجات کا ذریعہ بن جائے پندرہ دلیلوں پہ غور کرنا اگلی بات کروں آسمان و زمین کو بنانے والا کاون ہے رحمت کی بارش نازل کرنے والا کون ہے باغات بنانے والا کون ہے زمین کو پرسکون بنانے والا کون ہے زمین میں نہروں کا جال بچھانے والا کون ہے زمین کے اندر پہاڑ بنانے والا کون ہے دو دریاؤں کے درمیان پردہ بنانے والا کون ہے مجبور کو جی کر کے جواب دینے والا کون ہے تکلیفیں دور کرنے والا صرف کون ہے زمین میں جان نشین بنانے والا کون ہے اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا کون ہے رحمت کی بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی میٹی ہمائیں چڑانے والا کون ہے <سؤال> نئے سیرے سے پیدا کرنے والا کون ہے <سؤال> قیامت کے میدان میں زندہ کرنے والا کون ہے <سؤال> آگے اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین ان سے تمہاری روزی کا انتظام کرنے والا کون ہے پشاور <سؤال> کے دوستوں توجہ کرنا اللہ فرماتے کل میرے پیغمبر ہم نے تو پندرہ دلیلیں ذکر کر دی کتنی کتنی کتنی کس بات پر دلیلے کے الہ صرف کون ہے ہم نے تو پدھنا دلیلیں ذکر کر دی میرا پیغمبر اب اعلان کر کل ہاتھوں برہانا کم ان کو سود کی توجہ پشاور والو دل کی کھڑکیاں کھول کے میرا آخری جملہ سننا ہاں ہاں پروردگار فرماتے فرماتے میرے پیغمبر اعلان کر ہم نے تو پدرا دلیل پیش کر دی کہ الہ صرف اللہ کریم ہے پیر بابا کی پوجا کرنے والوں ہاتھوں برہانہ کم تم بھی تو اپنے دلائل پیش کرو نا توجہ ہے ہاں ہاتھوں برہانا کم تم جو کہتے ہو پیر بابا مشکل خوش آئے حاجت رواں پکارتے ہیں یا پیر بابا سنا اور پیر بابا کو مشکل خوش سمجھنے والو ہاں برہانا تم تم بھی تو اپنے دلائل پیش کرو نا پیش کرو کیا پیش کریں گے تو ہی دنو سورت ال اٹھارواں بارہ آیت کا نمبر سو سترہ اللہ پر ماتے می ملاری اللہ خر لا معدوم اللہ ہی ارانحانہ <بُرْحَانًا> اے میرے پیلمبر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتا ہے یا اللہ بھی کہتا ہے یا رسول اللہ بھی کہتا ہے یا اللہ بھی کہتا ہے یا علی بھی کہتا ہے یا, بھی کہتا ہے یا اللہ بھی کہتا ہے یا پیر بابا بھی کہتا ہے لا برہانہ اس کے پاس قرآن والی دلیل کوئی نہیں قرآن والی دلیل ہو قرآن والی دلیل اور ترجیوں سے میرا جملہ سننا دل کی تختیوں پہ نقش کر لینا پشاور کے توحیدی بھائیو میرا چیلنج یہ ہے کہ مشرق کے پاس قرآن کی دلیل ہو سکتی مشرق کے پاس قرآن کی دلیل ہو سکتی یہی نعرہ لگانا نوجوانوں کو یہ پیغام دینے لگاؤں نوجوانوں نکلو میدان میں یہی دعوت دو کہ راہ وفا میں بڑتا جا راہ وفا میں بڑتا جا قربوں کے زینے چڑھتا جا شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ یہ کوئی ذکر مل نہیں ہے خیال کرنا یہ دل کی جو تصدیق ہے نا اس کا اظہار کر رہا ہوں راہ وفا میں پڑتا جا قربوں کے زینے چڑھتا جا شوق سے ہر دم پڑتا جا لا الہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیری نفی تیرا اس بات تو ہی دا علاح نفی بیٹھ جائیے گھر جاؤ گھر جاؤ تو ہی دیو تیری نفی لا اللہ نفی عللہ بات تیری نفی تیرا اس باد کے منہ پر حلاد تیری نفی تیرا اس باد کے منہ پر ہے للاد شیطان کی ہے یہی سزا لا الہ الا اللہ لا علا اللہ لا علا دنیا سے منہ مور جھوٹھی دنیا سے منہ رب سے اپنا رشتہ جوڑ کوئی نہیں ہے اس کے سوا لا الہ الا الا لا اللہ لا علا الہ, الا اللہ لا الہ الا اللہ حکم اسی کا اس کا راج تو ہی دیا حکم کس کا چلتا ہے راج کس کا چلتا ہے راج راج حکم اسی کا حکم اسی کا اس کا راج ہم سب ہیں اس کے محتاج ہم سب ہیں اس کے محتاج ہو کوئی شاہ کے کوئی گدا لا الہ الا لا اللہ لا علا الا, اللہ لا الہ الا اللہ خو... خیال کرنا توجہ سے میرا جملہ غیروں سے تو مانگ بھیک بھی کوئی نہیں ہے اس کا شریک وہاں دہو کہو کہو وہاں دہو شریف تم گا ہے وہ دا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ غور سے سن میرے بھائی غور سے غور سے غور سے سن غور سے سن میرے بھائی شرک ہے دوزخ کی کھائی گڑھا کھائی سے سن غور سے سن میرے بھائی شرک ہے دوزخ کی کھائی دروازہ ہے جنت کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ نوجوان نے تو ہی دوا سننا کے برکروں کے لیے شعر کہنے لگاؤں کہ گیلا کیا ڈرنا ہے آخر ایک دن مرنا ہے نوجوانوں گھبرانے کی ضرورت جو رات اللہ نے قبر میں لکھی ہے وہ باہر آ سکتی نہیں اور جو اللہ نے باہر لکھی ہے ساری دنیا زور لگا لے قبر میں کوئی لے جا سکتا اس لیے کہتا ہوں کہ گیلانی کیا ڈرنا ہے گیلانی کیا ڈرنا ہے آخر ایک دن مرنا ہے کھل کر یہ پیغام سنا لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اور کوئی پوچھے یہ نعرہ کس نے لگایا تو کہو محمد الرسول اللہ ممال الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا قابدون صدق الله العظيم وصدق النبي الأمي الكريم انتہائی قابل احترام علماء کرام عزیز طلباء اظام بزرگوں پہلی مرتبہ آپ کے اس خوبصورت شہر میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے نوجوانوں نے توحید و سنت صوبہ سرحد کی مہربانیوں کی وجہ سے آج آپ سے ملاقات کا شرط حاصل ہوا ہم پنجاب میں رہنے والے لوگ آپ کے متعلق آپ کے جوش ولولا اور آپ کی محنتوں کے بارے میں سنا کرتے تھے سن کے یقین نہیں آتا تھا آج وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یقین آ ہے اللہ آپ کو اس سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائی آج سے اسی سال پہلے جب اس پورے علاقے میں شرکو بدات کی گٹاٹو اندھیریاں چھائی ہوئی تھیں آج سے تقریباً اسی سال پہلے جب یہ حالت بن چکی تھی کہ اللہ کے بھر کچے ہوتے تھے اور بزرگوں کے مزار سنگ مرمر سے آراستہ ہوتے تھے آج سے تقریباً اسی سال پہلے جب بدعات کا یہ عالم تھا کہ اللہ کا گھر ایک دیے کو ترسا کرتا تھا اور مزاروں اور قبروں اور کبوں پر کمکمے روشن کیے جاتے تھے اللہ کا گھر ایک صف اور ایک دری کو ترستا رہتا تھا اور بزرگوں کی قبروں پر ریشمی غلاف اور چادریں ڈالی جاتی تھیں شرف اپنے پورے زور سے اور بدا اپنے پورے جوش سے اس پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی آپ کے ذہن میں جائے گا کہ شرک کا اتنا زور اور بدعات کا اتنا شور کیا اس وقت علماء موجود نہیں تھے کیا اس وقت دینی مدارس موجود نہیں تھے سب کچھ تھا علماء بھی تھے اور وہ علماء تھے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلایا کرتے تھے ان کے پاس ممبر و محراب بھی تھا ان کے مقتدی اور مرید بھی تھے لیکن ان کی زبانیں حق کہنے سے گونگی ہو چکی تھیں وہ سمجھتے تھے کہ اگر شرک و بدعات کے خلاف آواز لگائیں گے تو ہمارے چندے بند ہو جائیں گے ہمارے مقتدی ہٹ جائیں گے لوگ ہمارے گھٹنے ہاں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیں گے لوگ فتوے لگائیں گے میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوں <تصفيق> عمرا کی زبانیں گن مساجد سے حق کی آواز بند شرک اپنے پورے جوبل پر اور شرک و بدعات کی چادر نے پوری فضا کو ڈھانک لیا ہے کہ پھر اچانک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور وہاں بچرا سے ایک مرد درویش اٹھا جس کو دنیا مولانا حسین علی کے نام سے جانتی ہے اس شخص نے وا بجرا کے پسماندہ علاقے میں بلکہ میں کہوں گا کہ اس شخص نے وا بجرا کے جنگل میں قرآن کا منگل لگا دیا آج مسجد میں کھڑے ہو کر توحید بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آج پیر کے دارال قرآن میں کھڑے ہو کر توحید بیان کرنا چندہ مشکل نہیں ہے آج گجرات کی مسجد میں راول پنڈی کے راجہ بازار میں توحید بیان کرنا کچھ مشکل نہیں ہے آج حالت یہ ہے کہ اگر آج میں توحید بیان نہ کروں تب دنیا ناراض ہوتی ہے جس زمانے میں مولانا حسین علی نے توحید کا عالم بلند کیا تھا اس وقت توحید بیان کرنا اپنی جان کو ہتھیلی پہ اٹھانے کے مترادف تھا اور پھر اس شخص نے وہاں بجرا میں نہیں اپنے گھر میں نہیں اپنی درسگاہ میں نہیں اپنی مسجد میں نہیں آپ یقیناً یہ بات سن کے حیران ہوں گے کہ سرگوزا کے مضافات میں ایک بہت بڑی گدی ہے سیال کی گدی جہاں سالانہ عرس لگتا ہے ان کے مرید اکٹھے ہوتے ہیں وہاں بدعات اور شرک کا زور ہوتا ہے مولانا حسین علی وہاں بچرا سے چلے اور سیال کے ارس میں پہنچ کے توحید کا نعرہ لگا دا. یہ شرک کے گھر میں رہ کے توحید کا نعرہ لگانا یہ کوئی آسان نہیں تھی اور پھر مدے کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی مدرسہ ہے میں آپ کو یہ پس منظر بتانا چاہتا ہوں اشاعت توحید کا اور پھر نوجوان آنے تو و سنت کا ہماری ماضی کیا ہے ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی ہماری جماعت کا پانی کون ہے کوئی مدرسہ نہیں کوئی درفگاہ نہیں اس آدمی کے پاس کوئی مسجد نہیں اس آدمی کے پاس کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں اس آدمی کے پاس کوئی رسید بک, بک نہیں اس آدمی کے پاس کوئی چندہ نہیں وہ کسی سے چندہ نہیں لیتا اس کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے کرتا کیا ہے وہ جس کے پاس برما سے جس کے پاس افغانستان سے جس کے پاس ایران سے جس کے پاس روس سے جس کے پاس ترکی سے جس کے پاس بنگال سے جس کے پاس سرحد اور بلوچستان سے علماء دین پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں پشاور والوں اس کے پاس تو سفریں بھی موجود نہیں تھیں جن پہ وہ طالب علموں کو بٹھا کے پڑھاتا وہ خود بھی ننگی زمین پہ بیٹھتا تھا طلبا بھی ننگی زمین پہ بیٹھا کرتے تھے وہ ریتلی اور ننگی زمین پر بیٹھ کے اس نے قرآن کا درد شروع کیا کرتا کیا ہے اس کی اپنی کچھ زمین ہے وہ سارا دن قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہے وہ سارا دن طلبا کو قرآن کا درس دیتا ہے اور رات کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے کاندے پہ کسی رکھ لیتا ہے اور سردیوں کی یک بستہ راتوں میں وہ اپنی زمین کو پانی دینے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے ساری رات اپنی زمینوں کو پانی دیتا ہے اگلی بات سن کے آپ یقیناً حیران ہوں گے اور میرے طلبا عزیز بھائی یہ اور زیادہ حیران ہوں گے ساری رات پانی دینے کے بعد جب وہ اپنے ڈیرے پہ پلٹتا ہے تو اس کے ڈیرے پر صرف ایک کنواں ہے جہاں سے ڈول کے ذریعے طلبا کو پانی نکالنا پڑتا ہے اور وہ مولانا حسین علی ساری رات زمینوں کو پانی دے کر جب واپس پلٹتا ہے تو اس کنویں کی منڈیر پہ پڑے ہوئے سارے کوزے اور لوٹے بھر دیتا ہے تاکہ صبح طلبا کو تکلیف نہ ہو وہ طلبا کے لیے کوزے بھرتا ہے ان کے پانی کا انتظام کرتا ہے پھر بھی ساکاخ کا مہینہ آسمان آگ برسا رہا ہے زمین تب کے صورت بن چکی ہے وہ صبح سے پڑھانا شروع کرتا ہے گندم پک گئی وہ شخص خود گندم کاٹتا ہے پھر اسے گاہتا ہے پھر اسے بوریوں میں بند کرتا ہے پھر اسے اٹھا کے گھر میں لاتا ہے اور جو کچھ گھر میں لاتا ہے پکا کے طلباء کو کھلا دیتا ہے سارے کا سارا اپنی جیب سے خرچ کر کے کھلاتا ہے آج لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں اور جی تمہارے پاس تو پیر ہی کوئی نہیں پیر سارے ساتھے کون نے یہ پنجابی سمجھ آئی تو ان کے کوئی نہیں آئی نہیں آئی وہ <سؤال> کہتی ہے پیر تو سارے ہمارے پاس ہیں دو بندیوں کے پاس اور تمہارے پاس کوئی پیر نہیں ہے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں تمہارے پاس کوئی ایک پیر حسین علی جیسا ہو تو پیش کرو ہمیں بھی دکھاؤ ہمیں بھی دکھاؤ وہ پیر جو گھر سے مریدوں کو کھلاتا ہو ہمیں بھی دکھاؤ وہ پیر جو گھر سے طالب علموں کو کھلاتا ہو ہمیں بھی دکھاؤ وہ پیر جو گھر سے شاگردوں کو کھلاتا ہے اور رہ گئے تیرے پیر وہ دن میں آتے ہیں دن کو تیری دولت لوٹتے ہیں رات کو تیری عورت لوٹتے ہیں وہ بدماش وہ تیری دولت کے لٹے رہے ہیں تیری عورت کے لٹے رہے ہیں اور یہ گھر سے کھلاتا ہے اگلی بات بڑی مزے کی بہاور پور کے نواب کو پتا چلتا ہے کہ وہاں بجرا میں ایک شخص ہے حسین علی اس نے قرآن کا درد شروع کیا ہے اس کے پاس دنیا کے خطوں سے تلابا کھینچے چلے آ رہے ہیں وہ نواب وا بجرا پہنچتا ہے ڈیرے پر یہ حالت دیکھتا ہے تلمائیں الا پڑھانے والا پڑھا رہا ہے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں وہ نواب کہتا ہے مولانا حسین علی میں بہاولپور کا نواب ہوں تیرے سارے طالب علموں کا مکمل خرچہ میرے ذمہ دن میں دندم بہاول سے آئے گی کھانے کا سامان بہاولپور سے آئے گا تیرا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا سارا خرچہ میرے ذمہ یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں یہاں ایسے حضرات بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے مدرسے بنا رکھے ہیں آج اگر کوئی آدمی اس طرح کی پیشکش کرے مولوی کہ ان کے جان چھٹ گئی کچھ طلبامو کھواؤ کچھ آپ کھا لاؤ تو موت بن گئی وہ کہتا ہے تیرا سارا خرچہ تیرے طلبا کا سارا خرچہ بہاول پور سے میں بھیجوں گا تو پتا ہے تمہارے شیخ نے کیا جواب دیا تھا جانتے ہو تمہارے بانی نے کیا کہا تھا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا بہاول پور کے نواب یہ کہاں کہاں سے لوگ میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں میں ان کے پیٹ میں حرام کے لطمے نہیں ڈالنا چاہتا میں ان کے پیٹ میں حرام کے لطمے نہیں ڈالنا چاہتا ہلال کی کمائی کھلانا چاہتا ہوں اپنے گھر کی کمائی کھلانا چاہتا ہوں خود گندم کاٹوں گا خود بوؤں گا خود پانی دوں گا اپنے گھر کی کمائی کھلانا چاہتا ہوں سرحد کے میرے دوستوں ہے توجہ توجہ ہے ایک جملہ کہنے لگا ہوں ایک جملہ کہنے لگا ہوں پتہ نہیں آپ کو پسند آئے یا نہ آئے توجہ کیجئے جب وا بچنا کے مدرسے میں حلال کی کمائی طالب علموں کے پیٹ میں آئی تبھی تو مولانا طاہر بناؤ جب حلال کی کمائی طالب علموں کے پیٹ میں آئی تبھی تو کوئی غلام اللہ خان بنا حلال کی کمائی طلبا کے پیٹ میں آئی تبھی تو کوئی سید نیت اللہ شاہ بخاری بنا حلال کی کمائی طلبا کے پیٹ میں آئی تبھی تو کوئی قاضی شمس الدین بنا مجھے بتائیے آج ہزاروں مدرسے ہیں آج مولانا طاہر کیوں پیدا نہیں ہوتا آج مولانا غلام اللہ خان کیوں نہیں پیدا ہوتا آج ہمارے مدارس میں سید نیت اللہ شاہ بخاری کیوں پیدا نہیں ہوتا آج ہم مسلحتوں کا شکار ہوئے آج ہم لالچوں کا شکار ہوئے آج ہم نے دنیا کے لیے دین کو قربان کیا سمجھو میری بات کے نہیں سمجھو نام کسی کا نہیں لے ہوں سیاست کے لیے دین کو بھیڑ چلایا اور ایک شاعر نے کہا تھا زبانوں پر حدیثیں ہیں کھلے ماتھے پہ محرابیں زبانوں پر حدیثیں ہیں کھلے ماتھے پہ محرابیں اور دلوں میں بگ کا ناسور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے زبان پہ کال اللہ کال رسول ہے ماتھے پر محراب ہے اور دل میں مباحدین کے لیے بگ کا ناسور ہے خود بھی توحید بیان نہیں کرتے اور جو بیچارے کر رہے ہیں انہیں بھی کرنے کی اجازت ہو, نہیں دے رہے ہیں انہیں بھی اجازت نہیں دے رہے شاہ کہتے زبانوں پر حدیثیں ہیں کھلے ماتھے پہ محرابیں اور دلوں میں بدھ کا ناسور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے اور غریبوں کا لہو غریبوں کا لہو جن جن کی خوراکوں میں شامل ہیں انہیں چہروں پر رنگ و نور کیوں ہے ہم نہیں سمجھتے غریبوں کے مال کھانے والے ان کے چہرے کیوں چمکتے ہیں یتیموں کے مال کھانے والوں کے چہروں پہ نور کیوں برستا ہے ہمیں اس ادا کی آج تک سمجھ نہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 80 سال پہلے جو ایک کھیپ تیار کی اور اگر مجھے آپ اجازت دیں اور میرے ساتھ میرے یہ عزیز طلباء اور یہ علماء میرے ساتھ اتفاق کریں تو میں سمجھتا ہوں اور میں دعوی کرتا ہوں کہ مولانا حسین علی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے ہے توجہ تھک تھک بڑے گئے ہو گرمی بہت زیادہ ہے بولنے والا تھک رہا دو کون سا ہے اور مولانا حسین علی کا کمال کیا ہے دور یہ ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے مسجد میں بیٹھا ہوا فتیق لوگوں کو سناتا ہے سیف الملو لوگوں کو سناتا ہے وارث شاہ کی ہیر یہاں سرحد میں نہیں پڑھی جاتی اس لیے کہ وہ پنجابی میں لکھی ہوئی ہے پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا سناتے ہیں لوگ گلستا دوست گلستا دوستان ایک ایسے ایک آیات ممبروں میں رات کا غدار تب کا لوگوں کو سنا رہا تھا واقعات کس کہانیاں موزوں روایات من بھڑک ریویٹیں کدار راجیوں کی گلی ریویٹیں ممبروں و محراب پہ سنائی جا رہی تھیں ہمارے پنجاب میں ایک روایت ہے بڑے مولوی بیان کرتے ہیں آج بھی بیان کرتے ہیں اس زمانے میں بھی بیان کرتے تھے کہ شاہ ابد ال کادر جو بغداد والے پیر تھے ان کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ ایک برات آ رہی تھی اس میں ایک بوڑھی عورت تھی اس بوڑھی عورت نے سوے روپے کی نیاز نہ دی پیر آنے پیر کو غصہ آ گیا انہوں نے پوری برات کا بیڑا غرق کر دیڑا دی غرق کر دیا پوری بارات کا بارہ سال تک گرد کیے رکھا بارہ سال تک بارہ سال کے بعد شیخ ابد ال کادر جی لانی نے بیڑا دوبارہ کنارے لگا دیا تیرے پاس یہ روایت ہے کہ کوئی نہیں مولوی سنا بیڑا گرک کر دیا بیڑا لوگوں نے کہا سبحان اللہ جی پیر ہوتے ہی وہ ہیں جو لوگوں کے بیڑے گرک کرتے ہوں پیروں کا کام ہی یہ ہے لوگوں کے بیڑے دبونا لوگوں کے بیڑے غلط کرنا بارہ سال کے بعد نکالا میں کہا کرتا ہوں کہ لود السلام کے پاس جب وہ نوجوانوں کی شکل میں فرشتے آئے تو قوم کے لوگ پیچھے سے بھاگتے ہوئے آئے کہ انہیں ہمارے حوالے کرو حضرت لود علیہ السلام نے ان کو بہت کہا ادائے بناتی انہوں نے کہا تم میری تم ہماری مرضی کو اچھی طرح جانتی ہو جب لوتل اسلام نے دیکھا کہ یہ بار نہیں آ رہے ہیں اور سارے یہ ایک طرف ہو گئے تو لوت اسلام کہتے ہیں علیہ سمن کم رجول ال رشید الحی سم ان کم رجل, و رشید, رجل, و رشید, رجل و رشید پنجابی میں میں اس کا مائنا کیا کرتا ہوں اور تعدے بچ ایک بھی بندے کا پتر نہیں سارے ہی حرامی ہو گئے سارے یہ ایک طرف ہو گئے علیہ رجل و رشید میں بریلویوں کو کہتا ہوں بریلویوں کو علیہ الحیث انکم رجل الرشید تو الوشید ایک بھی بندے کا پتر نہیں ایک بندہ ہو ایک مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی پڑھا لکھا وہ اٹھ کے کہے مولوی صاحب ٹھہر جائے بیڑا گرا کر دیا کر دیا دوبارہ کنارے لگا دیا لگا دیا بتائیے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے دریا کون سا تھا بوڑھی کا نام کیا تھا دلہے کا نام کیا تھا دلہ کا نام کیا تھا برات کہاں سے آئی تھی برات کہاں گئی تھی کوئی حوالہ ہے آپ کے پاس آپ سے تو نہیں پوچھا پوچھا تو اس سے ہے جو جھوٹ گیا کرتا کسی نے نہیں پوچھا کہ مولانا جب برات گرس ہو گئی وہ بندے تباہ ہو گئے مر گئے ان کی بیویاں جو گاؤں میں بیٹھی ہوئی تھیں انہیں پتا چلا ہمارے سامن مر گئے انہوں نے عزت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر لی بارہ سال کے بعد زندہ ہو کے یہ بھی پہنچ گئے انہوں نے کہا ہوگا یہ بیویاں ہماری ہیں وہ دوسرے خاندو نے کہا ہوگا تم تو مر گئے تھے یہ ہماری ہیں مولوی صاحب یہ تو چنگا بھلا رولا پہ ہو رہا چنگا بھلا ش... اچھا بھلا شور شور و بلوا ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں جو ابان کرتا ہے پبلک کہتی ہے یوں من غیرب ہم تو غیب پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں مولی صاحب جو کہتے جاؤ ہم مانتے چلے جائیں جس زمانے میں لوگ کہانیاں سنا رہے تھے جس زمانے میں لوگ قصے سنا رہے تھے جس زمانے میں لوگ موزوں روایات سنا رہے تھے جس زمانے میں لوگ واقعات اور لطیفے سنایا کرتے تھے مولانا حسین علی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ کہانیاں سننے والی قوم کا زین قرآن کی طرح موڑ دیا یہ سب سے بڑا کمال ہے مولانا حسین علی نے آ کے قوم کا رخ جو ہے وہ کس طرح موڑا ہے قرآن مولانا حسین علی نے کہا اور کس سے بیان کرنے والی قوم بیڑا گرد کر دیا بیڑے کو کنارے لگا دیا جھوٹ مت بولو اللہ کا قرآن پڑھو اللہ کا قرآن پڑھو اگر بیڑوں کا دبونا اور بیڑوں کا کنارے لگانا نبیوں اور بلیوں کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی کبھی ڈوبنے نہ لگتی جس میں یونس پیغمبر بیٹھا تھا خود پیغمبر اندر موجود ہے اور کشتی گردار میں آ گئی لوگوں نے کہا ایک بندے کو باہر پھینکنا پڑے گا قرآن دازی کرو قرآن اندازی کی گئی تو نام کس کا نکلا ہے حضرت یونس کا لوگوں نے کہا یار اس کی شکل بڑی اچھی ہے صورت بڑی اچھی ہے سیرت بڑی اچھی ہے اس کو یار نہ پھینکو دوبارہ قرآندازی کر لو دوبارہ قرآندازی کی تو نام پھر کس کا نکل آیا بولیے لوگ اچھے تھے اچھے تھے شکر ہے تصویر نہیں سوتے اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ وہاں نہیں تھے اگر ہم اور آپ وہاں ہوتے نا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا آپ نے تو قرآن دازی بھی نہیں کرنی تھی آپ نے کہنا تھا مولویا نہیں سوٹ دو اس مولوی کو پھینک دو سارا سور مولویوں کا ہے اچھے لوگ تھے کہ نہیں تیسری بار قرآن دادی کرو تیسری بار قرآن دادی کی گئی نام پھر فرحت یونیورسٹی